زارا بالکم ما میرے محترام کو تمسیل دی رہ جا رہی ہے توحید کے سمجھانے کے لیے تمسیل معبود برحق اور معبود باطل یہ تمسیل ہے معبود برحق اور معبود باطل کی فرمایا جی بیان کی اللہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے واسطے تمہارے عجیب مضمون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 بیان کیا اللہ نے واسطے تمہارے عجیب مضمون خود تمہارے اپنے احوال سے ہلکم کیا ہیں ثابت واسطے تمہارے تمہارے غلاموں سے اے ممہ مالکت اے ان سارے کا معنی میں کیا کر رہا ہوں غلام آگے من شرکا میں من زائد ہے اب معنی ٹھیک بنے گا دیکھو کیا ہیں واسطے تمہارے تمہارے غلاموں سے شورکا فی رکھنا ہو اس شریک کو بیچ اس چیز کے ایک رسک دیا ہم نے تم کو پس تم سب کے ساتھ اس میں کیا بن جاؤ بالکل برابر تخافون ہم ڈرو تم ان سے جیسے کہ ڈرتے ہو انفوشک اپنے لوگوں سے ایسے ہے جب نہیں ہے تو خدا کا شریک کون بن سکتا ہے اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں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 اور نہ ہوگے واستو ان کے کوئی مددگار قیامت میں فاقم وجہ کال دین ہنی پا فاقم جو ہے نا یہ فا ہے اذا سابت توحید و بدلائل دلائل وہی ہوتی ہے نا اس سے پہلے شرط مقدر ہوتی ہے اذا ثابت دلیل اذا ثابت توحید و بد جب توحید دلائل کے ساتھ ثابت ہو گئی تو توحید کے اوپر آدمی قائم رہے یا نہ قائم رہے ہاں فاکم تو ہے توحید پہ قائم رہو فاقم وجہ جھک علی دین ہنیفا پسیدہ رکھ اپنے روح کو طرف دین کے یکسو ہو کر پسیدہ رکھ تو اپنا روح طرف دین کے یکسو ہو کر اصول کامیابی لے لو ساتھ ساتھ نمبر اے یکسو ہو کر میں پڑھا تھا نا پہلے انیف کے اس کو کہہ دیں جی بابا سب سے رشتہ توڑ بابا رب سے رشتہ جو فطرت اللہ فطرت اللہ سے پہلے اتنا مقدر ہے یہ اتا کا مقول ہے اتبا کرو فطرت اللہ کی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 یہ اسلامی دین مضبوط ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے منیبین بین یہ منی بین ہال بنے گا اتبے سے فطرت اللہ سے پہلے کیا مقدر تھا اتبا بے اتبا کرو دین اسلام کی دراہ کے انابت کرنے والے ہو طرف اللہ کے یہ منی بین حال ہے اتبیوں سے تو اصول کامیابی میں پہلا اصل کیا تھا جی ججھا کا دوسرا سل ہوئی ہے منی بین اللہ کہ اللہ کی طرف ہی نابت کرو یہ اصول کام یا دت یہ نمبر کتنی جی تین اللہ سے ڈرتے رہو واقعی مسلاد نمبر چار ولا تک مرال مشرقین نمبر پانچ اور نہ ہو جاؤ تو مشرقین سے وہ کون مشرقین ہے میں نے بیا لیا یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو وہ شیعہ بن گئے شیعہ شیعہ نہ بن دین اسلام پہ قائم رہو ہاں شیعہ نہیں بننا یہ <laughs> چند آئے ہیں نا تقریباً دس بارہ ایتے ہیں تو ہمارے مناظر ان ایتوں کو یاد کر لیتے ہیں اور شیعہ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں بیال شیعہ ٹھہر جائے بھاگ جاتے ہیں سمجھے ایک ہاتھ آیات ہو تو ٹھہر سکتے ہیں تو ایتو کیا ہیں تو جتنی آئے شیعہ کے بارے میں سب میں مذمت اس لئے تفسیر مظہری والا لکھتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ جو اس لفظ کو مذمت کے لیے لاتے ہیں تو اشارہ تو آئے نا ان کی طرف وہ مظہری میں لکھا ہوا اچھا جی نہ ہو تو مشرقین سے یعنی ان لوگوں سے جنہیں ٹکڑے ٹکڑے دین اپ ہو اور بن گئے مختلف گروہوں کے اندر ہر گروہ بمال دہارے ہر گرو اپنے رسومات کے اوپر کیا ہے خوش ہیں کوئی گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے تو وہ خوش ہے کوئی قبر پرستتا ہے تو وہاں خوش بیٹھا ہے کوئی ملنگ منا ہوا ہے ہاں ہاں شاہباز کلندر کا, کا ملنگ تو وہاں خوش بیٹھا ہوا ہے ہر گراؤ ساتھ ان رسومات کے جو ان کے پاس ان خوش ہیں ویزا مصنح کا ظلم زاجر ہے زاجر ہے اور توحید کے فطر ہونے کی دلیل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 ایک فطرتی چیز ہے نا تو اسی طرح انسان کے اوپر جب سخت تکلیف ہوتی ہے کس کو پکارتا ہے اللہ کو پکارتا ہے معلومہ توحید بھی کیا ہے فطری چیز ہے دیکھو جی وائزہ توحید کے فطری ہونے کے دلیل اور جب پہنچتے ہیں لوگوں کو, کو کوئی تکلیف تو پکارتے ہیں اپنے رب کو منی بین رجوع کرنے والے طرف اس کے پھر جب چکھات ہے ان کا اپنی طرف سے رحمت اچانک ایک گروہ ان سے اپنے رب کے ساتھ کیا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 اے مشر کو تم شرک کے اوپر ایک دلیل تو پیش کرو نا ایک دلیل بھی تم پیش نہیں کر سکتے یہی فرمایا انتفا دلیل واہ منتفی ہونا دلیل واہج کا برائے شرک انتفا دلیل واہ کیا اتاری ہے ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل وہ اتارنا وہی ہوئی نا کیا اتاری ہے ہم نے ان پر کوئی دلیل پر وہ دلیل بات کرتی ہو ان کے شرک کی اے ان کے شرک کو ثابت کر رہی ہو ہے ایسے فا ہوا پس وہ دلیل ثابت کرتی ہو ان کے شرک کو یہ بما کانو بے یشرکون ہے نا یہ باقوا مستریا بنا دیں اور مانا کریں بے اشراق ہم بالکل آسان مانا کہ پس وہ دلیل یا کرنا کا من ثابت کرتی ہو ان کے اشراک کو ایسے نہیں ہے وائزا ازکن اللہ سرحمتن یہ تتیما ہے جی مقبل کا او بائزا مصنح سزر ان کا جب پہنچاتے ہم انسان کو کوئی رحمت تو پھولے نہیں سماتے ساتھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف بس باب اس کے مقدم کے ان کے ہاتھوں نے اچانک وہ نابید ہو جاتے ہیں آبلم جراؤ دلی نمبر نو کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ فراخ کرتے ہیں رزق جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں بے شک ان چیزوں میں البتا قدرت کی نشانی ہیں ان لوگوں نے ذمہ لاتے ہیں فاتزل قربا کبو المسکین میرے عزیت ربط اس کا ماقبل کے ساتھ پہلے حقوق اللہ کا بیان تھا اب حقوق علی کا بیان ہے یہ ربط ہے فاتزل قربا حقوق العباد کا بیان لکھو حقوق اللہ کے بعد پد دے دو رشتہ داروں کو ان کا حق مسکینوں کو مسافروں کو رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکیف کی ہے داروں کے بارے میں سمجھے جی رشتہ داروں کا بابا خیال کیا کرو میں نے ایک دفعہ پہلے شاید آپ کو عرض کیا تھا کہ میرے پاس ایک مخت سا فنڈ ہوتا ہے غریبوں کو دینے کے لیے تو میں آپ رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں اور مجھے پتا ہے فلاں عورت نابینی بیٹھ کے ہے فلاں عورت لولی لنگڑی ہے فلاں عورت بیوہ بیٹھ کے ہے میرے علم میں ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ میں جا کے میں دیتا ہوں اب ایک نوجوان سے پوچھا میں نے کہا تیری امی گھر ہے کرن کہا ہے گھر ہے کیوں میں نے کہا بس کوئی کام ہے میں چلوں ساتھ میں نے کرنا nah, آپ نے نہیں چلنا میرے ساتھ آپ باہر ٹھہر جائیں اکیلا اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے سامنے دوں تو وہ چین لیتے ہیں ما سے بلوچ ہے نا وہ پیسے ان سے لے کے خود کھا جاتے ہیں کو کہتا تمہارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں وہ دیکھتا ہوں نا اور غریبوں کو جب دیتا ہوں جلدی جلدی چھپاتی ہیں تو بوڑھی بوڑھی عورتیں ہیں کمزور نہ کوئی کام کاج کرنے کے پتا لگا مجھے کو بچے کسی نہ کسی باہر چھین لے جاتے ہیں ایسے ان سے میں علیحدہ دیتا ہوں تو رشتہ داروں کے باو بہت حقوق ہیں دے دو رشتہ داروں کو اس کا حق مسکین مسافر یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں بد اللہ،, اللہ کی رضا کا وہ اولائے کا سمرا ہے اور یہی لوگ ہیں کامیاب تو ادھر کیا ہے جی فعت از القربہ کیا ہے ادھر ہے کہ دو آپ فرمایا دو صحیح لو نہیں بما آتے ہیں تو میرے با کے اندر کیا ہے پہلے کیا فرمایا لوگوں کو دو اب فرمایا لوگوں سے لو نہیں کیا آ, لو نہیں دو لوگوں لو نہیں چلی. کہتے ہیں ملا ڈوب رہا تھا ملا کیا رہا تھا ڈوب رہا تھا پانی کے اندر تو ایک آدمی نے بچانے کی کوشش کی تو کہنے لگا مولا صاحب اپنا ہاتھ دو کونے لگا ڈوب جاؤں گا دوں گا نہیں اس نے سوچا جا رہا ہے مولا اس نے کہا اچھا میرا ہاتھ لو اس نے کہا ہاں لوں گا ٹھیک ہے پکڑا ہاتھ اور اس کو نکال دیا جی ہاں لو پہ راجی ہوا دو پہ راج نہیں ہوا بما آتے تم گروہ انجام سود انجام سود ہے اور من بمانے اللہ ہے صدقات کرو خیرات کرو لوگوں سے سود نہ لو وما آئے آت تو تم اللہ ریبا اور وہ مال کے دیتے ہو اوپر سود کے تاکہ بڑھے اسی لیے دیتے ہو نا کہ میرا مال بڑھتا رہے تاکہ بڑھے بیٹ مال لوگوں کے تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا فلا یربو اند اللہ نہیں بڑھتا نزدیک اللہ کے بے برکتی ہو ماں من تم ان زکاتمرائے زکوات اور جو کچھ دیتے ہو تم زکات سے اب آپ وہی سوال کریں گے کہ سورت کیا ان سی ہے جی جی مکیہ ہے مکے میں تو زکوٰ فرض نہیں تھی اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ مکے میں مطلق زکوٰ فرض تھی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 کہ ارادہ کرتے ہو تم اللہ کی رضا کا شرط قبولیات اللہ کی رضا مقصود ہو پس یہی لوگ ہیں زکات دینے والے یہ بڑھانے والے ہیں اپنے ثواب کو موزے فون کا مطلب بڑھانے والے پس یہی لوگ بڑھانے والے ہیں اپنے ثواب کو اللہ اللہ خالق کم دلی نمبر کتنی جی دس اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو رسک دیا تم کو پھر مارے گا تم کو پھر زندہ کرے گا تم کو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی وسیں ہیں جی چار پہلی بس تخلیق دوسری ترجیح تیسری عمادت چوتھی کا احیاء تو یہ چار وسے اللہ کے لیے خاص ہیں یا نہیں تو تمہارے معبودوں میں یہ سفتیں بہی جاتی ہیں کیا حل من شرکا ہے کیا ہیں تمہارے تجویز کردہ شرکا میں سے کوئی جو کریں ان امور میں سے کسی چیز کو سمجھی بات یہ ہیں لوازم الوحیات کے لیے یہ چیز لازم ہے پاک ہے اللہ بلند ہے ان کے شرک سے